حم الرحمن و اللہ علی محمد و محمد. السلام وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین سب کو پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو انتیس پبلک دو سو ہے چھ سو انتیس شریف کا شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو اکہتر جو ہیں اولاد فتح کا اولاد فتح میں ان لوگ اس بات اسما الحسن کی توجہ شرح میں اسماض علم بارہ یا متکبرو کے سلسلے میں ہمارے ہے اس میں جو ہے ہمارا کل بھی المتقر اور اللہ کی کے کبریائی قرآن و سنت اس موضوع پر اللہ کے قبریائی کے حوالے سے اللہ ہر چیز سے بزرگ و بتر ہے ہر چیز سے عظمت والدات ہے ہاں جی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادار ہونے کے لیے بند امین اللہ تعالیٰ کے کیوریائی کا حقیقی کہ کی معنی ہمیں کریں اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی شعر کوئی موجود کوئی معلوم نہیں ہے خواہ انبیاء ہو خواہ ملائق ہو ہاں جی خواہ عیمہ ہو خواہ اولیا ہو کوئی بھی معلوم ہو اللہ سے بڑھ کر کوئی بدر کو بدروکمر تھا کوئی کبریائی کا مالک کوئی عظمت کا مالک نہیں اللہ سے بڑھ گا. ہاں جتنا جن نظیم حسوں کو اللہ کے محل اللہ خود جتنا دے دے کبریائی عظمت ہاں جی اتنا ہی وہ نصر فرمائے اتنا ہی وہ لائق ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے اللہ اللہ کی کبریائی ہیں قرآن اور سنت میں تقبیر متبیر اور کبریائی قرآن سنت میں چونکہ متکبر کا مادہ کعبہ راہ ہے اور اللہ اکبر جو ہماری نماز کے اندر ہر مقام پہ ہیں دعاؤں میں ہر جگہ وہ بھی جو ہے وہ بھی اسی المت اس کبر اور اللہ اکبر, اکبر دونوں کا مادہ ایک ہے کہ اب اس لیے جو ہے اللہ اکبر جو ہے اس اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ چیز سے بزرگ و بدر ہے اللہ چیز سے بزرگ و بدر ہے کہ انسان اس کی توصیف کر سکے اس کے صفد بیان کر سکے وہاں کا اس کی تعریف کر سکے چنانچی اللہ اکبر کی یہ تشریح امام شاہ اور صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور یہی تشریح و تعریف ہمارے سلسل کے حضرت نظم الدین قرا نے بھی کتاب جو ہے فوات الجمال میں یہی تشریح کیا اللہ اکبر کی تو اللہ تعالیٰ کی کیرائی کو سمجھانے کے حوالے سے کل جو ہے ہمارے نمازوں کے اندر کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے ہاں جی ہماری عید کے تقبیرات میں کتنی دعوت دعائیں ہے دوسرے تجبیات عدل زہرہ کے صورت میں اللہ اکبر چونتیس مرتبہ دن میں پانچ دفعہ پڑھیں تو یہ چونتیس در و پانچ کتنی دفعہ ہو جائے گا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کبرائی کو ہمیں سمجھانے کی دین و قدر اسلام جو ہے اور یہ تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہاں اسی کا کامل صورت اسلام کی صورت میں جو پیارے نبی نے پہنچے تو اس حقیقات کو سمجھاتے ہوئے آج کے دس میں بھی بقیہ ابارہ ہے کہ دس نمبر چھ سو دو ابلک میں فرماتے ہیں انسانوں کے دل و دماغ ہیں میں انسانوں کے دل و دماغ میں اگر ایک ایک اللہ کے کیبریائی عدمت بیٹھ جائے اور اس کا صحیح ادراک ہو جائے تو ہر کے شرک نہیں کرے گا انسانوں کے دل و دماغ میں اللہ کے کبریائی ہاں وہ عظمت بیٹھ جائے اللہ کے اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی اتنی عظمت والی ذات ہے حقیقات کا جو ہے صحیح ادراک ہو جائے تو حل شرک نہیں کرے گا شرک ہو جائیے اللہ خالی کے جو ہے اس کا محاوہ اس کی کپ اور عظمت کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے باقی موجودات کو اللہ کے برابر سمجھ کے اللہ کا شرک ٹھہراتے ان کی پرستی شروع کر انسان کمزور ہے اس کی سوچ بھی کمزور ہے محدود ہے اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مادی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے خدا مان لیتا خدا مان لیتا ہے شریک خدا مان لیتا ہے یہ اس کی واضح جو ہے کمزور سوچ ہے کمزور فکر ہے کم عقلی ہے کہ اس نے جو ہے مادی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے خدا مان لیتا ہے اللہ کے شریک شریک خدا مان لیتا یہ انسان آسمان کی عظمت سے متاثر ہوا تو اسے جوتا مان لیا خوش اسے جوتا مان لے خدا مان لے زمین کی وسعت و طوالت کو دیکھا تو اسے خدا مان لے کسی نے سورج شان اور ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر چمک کو دیکھا تو ان سے خوف کھانے لگا اور ان کی پرستش کھانے لگا بادشاہوں سے مروح ہو کر یہ یقین کر لیا کہ یہ خدا ہے یا ان کے اندر ہے خدا حلول کر گیا ہے رزب اللہ اور اس خاک کے پتلے کے اندر مادیت پرستی جو ہے اس قدر سمائے ہوئے ہیں جی سمائے ہوئے ہیں سمائے ہوئے ہوتی ہے کہ یہ دولت تک کی پرشکش کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے مال دولت تک کے جو ہے پرشکش کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو چونکہ ظاہر پرست انسان مادی چیزوں کی عظمت و بڑائی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے ہاں ظاہر جی پرست انسان ظاہر چیزوں کو جیسا متاثر ہو جاتا ہے تو وہ انسان مادی چیزوں کی عظمت و بڑائی سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور یہ کبھی زمین و آسمان ہاں جی زمین و آسمان کو بڑا سمجھتا ہے کبھی خود اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگتا ہے جیسے پھر انہوں نے کہا انا رب کو ملالہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں خدا ہوں پھر انہوں نے یہ سوچا اسی طرح امرود و شداد وغیرہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی بڑا خدا ہوں اس لیے سب سے زیادہ ضرب ہے اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی اس لیے جو ہے قرآن پاک میں حادیس نوئی میں امبیا علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ ضرب اس سے بڑائی کے حق اور تصور پر لگایا گیا کہ یہ تصور تمہارا غلط ہے صاحب کبریا صاحب عظمتہ کے قدم صرف اللہ کی ذات ہے مخلوق مخلوق ہے مملوق ہے مربوب ہے ہاں جی اور وہ صرف ابد ہے اس کو معبولیت ہرگز سزاوا اور زبان سے بار بار اللہ اکبر کہلوا کر اللہ نے اپنے دین مقدس کے اندر ہاں جی بار بار اللہ اکبر کی نماز کے اندر اذان کے اندر اقامت کے اندر ہاں دعا تصبی کے اندر ہر مقام پہ انسان کو جو اللہ اکبر بار بار کہلوا کر یہ بات دل میں بٹھائی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت و کھوریائی مجھ صرف اللہ جل جلالہ ہے یہ بار بار اللہ اکبر پڑھوا پڑوا کے اگر ہم اس کے معنی مفہوم کو صحیح ذہن میں تصور کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں اللہ اللہ اکبرمین الوسف مول ممساد فرمائے اس کے معنی یہ ہے اللہ اس چیز شیش بزرگ و برتن کہ انسان اس کی توصیف کر سکے اس کی اس کا ماہ کو تعریف کر سکیں اس کی عظمت کو درک کر سکیں تو ایسی عظیم ذات ہے اسی کو سمجھانے کے لیے اسی کو ہمارے دل و دینا میں بٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمبیا علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہمیں کتنی دفعہ اللّہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر مقام پہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا جس کی تفصیلات ہم نے کل کی درخت میں آپ کو بتا دیں اس کے سامنے جو ہیں ہاں جی ال اکبر کے نوا کر یہ بات دل میں بٹھائی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عدمت ہوا چبریائی کا مشق صرف اللہ جلال ہیں اس کے سامنے سب بزرگیاں اور بڑوں کی بڑائیاں سب ہی چاہنے جو ہیں اس کے سامنے سب بزرگیاں لوگوں کی اور بڑوں کی بڑائیاں سب اس لیے نماز میں ان تقبیرات کو دہیان کے ساتھ کہنے کی مشق کرنی چاہیے انسان سب اللہ اکبر پڑھتے ہیں طبیعت احرام کی صورت میں رقو میں جاتے والا اکبر پڑھتے ہیں سردے میں جاتے والا اکبر پڑھتے ہیں سردے سے سر اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہر مقام پہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کیوں بدم ہزارہ کی تصویر کی صورت میں اللّہ اکبر پڑھتے اور آدھوں کے بیچ میں کتنی دفعہ اللہ کا اکبر ہے تو جو ہے نماز میں ان تقبیرات کو اللہ اکبر جو ہم زبان سے جاری کرتے ہیں دہیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کہنے کی مشق کرنی چاہیے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں کس عظیم عقیدے کا احقرار کر رہا ہوں کس عظیم عقیدے کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کس عظیم حقیقت کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے معنی کو خیال رکھتے ہوئے یہ لفظ ادا کیے جائیں ہمیں ہاں ہم جی ہر نمازوں کی تقبیرات ہوں یا تسبیہات حضرت زہار علیہ السلام یا عیدین کی تقبیرات ہوں یا تشبیہات اربا کے تقبرات ہوں سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ واللہ اکبر اس كو تسبيحت اربا كہتے اس کے اندر بھی اللہ اکبر ہے جب بھى بند مومن جب بھی بندے مومن اس مقدس کلمے کا اللہ اکبر کا وید کریں تو ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کی کا جو ہے ارادہ کریں عظمت کے رعائے کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر چونکہ اگر انسان اللہ کی عظمت و کی کا ادراک کر سکیں تو ماش و اللہ ہی عظیم و طاقتور کیوں نہ ہو اس کی نظر میں وہ حقیر واپس نظر آتا ہے جتنا آپ اللہ سے اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے جائیں گے اتنا معاص اللہ کی کمزوری کا ادراک ہوتا جائے گا تو کبھی بھی آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی معاصول اللہ کی پرست نہیں کریں گے کبھی بھی آپ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر معاصول اللہ کی رضامندی کا طالب نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا آپ متمن نظر ہمیشہ اللہ تباروۃ الع تعالیٰ کی رضامندی اور اسی کا حصول ہوگا اور اس میں زندگی میں صرف کریں گے ہاں اسی جس طرح اول اللہ نے انبیاء بیال وسلام نے ملا کے مغرب عند کی عبادت پر آپ اللہ کے انہیں کچھ معلومات ہے اس لیے وہ جب سے فرشتے جو بہت فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے پیدا ہوئے سردے میں بہت فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا کیے ہیں رکو میں بہت سی وشیز ہیں جو اسے پیدا کیا قیام ہے ہاں اس طرح وہ مسلسل اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور فری عظمت کے ساتھ تو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اگر جو ہے انسان اللہ کی عظمت و کوریا کے اطراک کر سکے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ہیں کتنی ہی عظیم اور طاقتور کیوں نہ ہو اس کے نظر میں وہ اخیر واپس نظر آتا سنانتی مولانیہ علیہ, علیہ السلام نے نظر بلاغہ میں خطبہ نمبر ایک خطبہ ترانوے حمام میں صفات متقین بیان کرتے فرمایا ازم الخال حین حسین فصور اس متقی کے دل میں رب چونکہ اب چونکہ خالق کے عظمت و کبرائے سما چکے ہیں ہے خالق اس متقی کے دل میں اب چونکہ خالق کی عظمت و کیبرائے سما چکے ہیں اللہ اس کے نظر میں حقیر و صغیر ہے یعنی اس لیے جب آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں تو جتنا اوپر جاتا ہے نیچے زمین اور زمین سے تعلق لانے والے نیچے کے تمام موجودات حقیر اور چھوٹا نظر آتا ہے یہ بہت ایسا آتا ہے اتنے بلندی پھر بھی جاتے ہیں پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہی درفتار ہے جتنا اللہ کی کبرائے اللہ کی عظمت کا آپ کو اعتراک ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے معروف کی جو ہے حقارت اور اس کی چھوٹا پنی کا آپ کو علم آتا جائے گا نجن آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظمت کے سامنے خود کو عاجش پائیں گے اس کو حقیر پائیں گے اس کو اس کا محتاج پائیں گے اور اسی سے ہی لب لگائیں گے اسی سے ہی اس کی درگاہ کا دربان بن کے گے اور اسی کی عبادت و بندگی کو اپنے لئے فخر سمجھے اللہ حکمر مولا علیہ السلام یہ کلام ہمیں ذہن میں رہنے کی ضرورت میں مولاندب حمام کے نام سے غطبہ نمبر ایک سو ترانوے خدب حمام میں صفات مدقین بیان کرم عظم الخال حسین حسین چونکہ خالق ان کی دل و دماغ میں عظیم ہے فصل و معذونوں پر ماشاء اللہ کے نہیں بنا کیوں نہ ہوں. ان کے نظر میں وہ چھوٹا ہے عقیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مناظ میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں عظمت و کیویائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ اللہ تمام مطارف ہیں اللہ کے لئے اللہ جو رب سماوات و رب العضی وال تو تمام آسمانوں کا رب ہے مالک ہے تمام آسمانوں کا اور رب العجی اور اس کو سے کمال تک پہنچانے والے ہیں تمام زمینوں کا رب ہے رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے سماوات برآما کبریائی صرف عظمت و ریائی صرف اسی اللہ کے ہاتھ خاص ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی وہ لذیذ انہیں کی اور وہی ہر چیز پر غلبہ رہنے والا حکمت رہنے والا حکمت والے ذات ہے یہ مقدس سورہ جاسیہ بارہ نمبر پچیس آدھے نمبر چھتیس و سینتیس میں بہت ہی جامع آیا تھا اللہ کی کے کبریائی کے ادراکے نے سالمی کیپریا کی علت میں ہیں لد بین الماعی وہ صاحب کیپیائی آسمان آسمانوں زمینوں میں کیوں تمام تعلیم اسی کے لحاظ کیونکہ وہ تمام آسمانوں کے بھی مالک ہے تمام آسمانوں کا مالک اور بادشاہ بلی نظام اسی کے حد میں اس کا باقی رہنا ختم کرنا اسی کے ہاتھ میں اور رب بلالجی تمام زمین کا رف ہے اور رب لالمین تمام عالمین کا رف ہے کائنات کی ہر شے اور ہر ذرے کا مالک وہی ذات اقدا سیلا ہے تو اس لیے تمام چوریائی اور عظمت بھی آسمانوں میں اور زمین میں اسے کے لیے خاص اور وہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا اور حکمت والی ذات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے عالمین کا پروردگار بھی ہے ہر نو چوریائی و عظمت آسمانوں اور زمین میں صرف اسی ذات اقدس کے لیے ہیں اور وہ ذات ہر چیز پر غلبہ والا اور حکمت والا تو اس مقدس آیت کی جو ہے توضیح میں ابھی تھوڑی سی اور گفتگو ہیں اور انشاءاللہ آنے والے درسوں میں اس کی مزید توضیٰ تعلق کو بتا دوں